نظر تیز حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجامہ سے نگاہ تیز اور پیٹھ ہلکی ہوتی ہے